أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا قد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم تفاعاكم الذين زعمتم أنهم فيكم ترقى لقد تفتع بينكم مظل عنكم ما كنتم تزعمون وقال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده قسم المآب وقال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترهتموها وتجارة تختون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربسوا حتى يأتي الله مجبنتكم ومبخلتكم ومحزنتكم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لساني يفطه قولي آمين يا رب العالمين الله تعالى ایک منظر کی تصویر کشی کی ہے پرانے حکیم کے اندر جب انسان یہاں کے تمام لوازمات کو چھوڑ کر جا رہا وغیرہ انفراخ اور اسے پتا چل گیا کہ اب جدائی کا وقت آ ہے یہاں تک وہ اپنے بدن کو بھی چھوڑنے کے مرحلے پر آ گیا ول ملا کا تو باس ہے تو اور فرشتوں نے ہاتھ بڑھا دیے ہیں کہ لائیے جان اس وقت پروت نے اس مندر کی تصویر کشی کی اور اس میں ایک جملہ کہا فرمایا والا قد جی تم آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے دنیا میں ہم تمہیں یہ بات بتاتے رہے کہ باقی جو کچھ بھی ہے یہ ایک ایکسٹرا چیز ہے تو ایک الگ چیز یہ تیرے اوپر چڑھائے گئے خول ہیں ان خولوں کے اندر بڑی طاقت ہے اور تیرے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ تم ان خولوں سے نکل نکلنا تو ہے بلا کا جی تم انہیں فراد آج آج جن سے تم چمٹے ہوئے تھے ہمیں چھوڑ کے جن سے یاری گانٹھی ہوئی جن سے پیار ڈالا ہوا تھا انہوں نے تیرے کپڑے پھاڑ کے نہیں اتارے جن کے لیے ترتا رہا مجھے نہیں دیا انہی کے ہاتھوں اتروایا انہی کے ہاتھوں کھڈا کھدوایا انہی کے ہاتھوں اٹھوا کے ہر کوئی دوڑتا ہے ہاتھ کندا دینے کو میں یہ اور مردہ چیخ رہا ہوتا ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے انہیں کے ہاتھ اس گڑے میں ڈلوا دیا اوپر پتھر بھی انہوں نے رکھا مٹی بھی انہوں نے دی یہ اللہ کی سنت جو جس چیز کو حجاب بنا لیتا ہے پروگار اسی ذریعے اسے سزا دیتا فرمایا آج تو اکیلے آئے ہو. نہ تمہارے ساتھ کوئی باڈی گارڈ ہے نہ کوئی تمہارے ساتھ کوئی پولیس ہے نہ کوئی پائلٹ کار ہے نہ کوئی پروٹوکول ہے سب کچھ وہیں چھوڑا ہے یہ نصب جو ہوتا ہے کتنے خول انسان جن کے اندر دبا ہوا فرمایا ہوا ترک تم ما خول اور تم چھوڑ کے آگے وہ سارے خول ماں خولناک خول کا لفظ استعمال کیا تھا وہ سارے خول جو ہم نے تمہارے اوپر چھوڑ چڑھائے تھے اور تم انہیں مستقل سمجھ بیٹھے تھے وہ تمہارا امتحان وہ اچارا تم ماں خولنا کمورا آج اپنی پیٹھوں کے پیچھے چھوڑ آئے انہیں یہ خول ما ماخول ذات پات ایک خول ہے وجا اللہ کم چرو بن لیکن یہ قول صرف تعارف کے لیے ہے ان آکر تقاقم عزت والا وہ ہے جو تقرر والا ہے قوم کے اندر کوئی عزت نہیں رنگ کے اندر کوئی عزت کسی نسل اور ریس کے اندر کوئی عزت نہیں راج کے اندر کوئی ریس نہیں نصب کس کا ہے نصب اس بدن کا ہے روح کا نصب نہیں اور یہ بدن مٹی بن جاتا ہے ہال مٹ گیا نا وہ چودھری صاحب کہاں گئے مٹی بن گیا موچی نائی تیلی کیا بن جاتا وہ مٹی نہیں بنتا وہ بھی مٹی بن جاتا ملک صاحب چاندی بنتے وہ بھی مٹی بن جاتے چودھری راجا مہاراجا شیخ جلانی, گلانی گیلانی سارے کیا بنتے تمہاری قوم مٹی بن گئی ہم نے تو قرآن اس لیے بھیجا تھا لافا نہ ہو بے آگے اس کے ذریعے ہم تم اس مٹی کی کشش سے نکالیں کن ہوا خلادا یا لرب تم ہمیشہ مٹی کی طرف دوڑ کے جاتے ہم تمہیں بچانے کی کوشش کرتے رہے تمہیں بلند کرتے رہے تمہیں اٹھاتے رہے تمہیں بتاتے رہے کہ تم مٹی نہیں ہو تم میرے خلیفہ ہو تم میرے نائب ہو لیکن تم مٹی کے ساتھ چنتے اور وہ مٹی مٹی میں مٹی ہو گئی یہ خول شیل اللہ نے چڑھائے یہ بھول بھلائیاں نکلنے کا راستہ بتایا کتاب بھیجی کس طرح نکل سکتے اس میں بھول بلائوں میں گم ہو جاتا زوین النا سے ابوش چاہوات بین ال نصاب و البنی ول قناطیر المقندر طبہ اولاد سونے چاندی کے ڈھیر کھیتی باڑی ولخیل مسما موٹے تازے سجے سجائے نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کل گاڑیاں کہہ لیں آپ یہ وہ خول اباؤ کم وہ ابناؤ کم وہ دعا جو تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہاری برادری تمہارا تجارت اکٹھا کیا ہوا مال وہ مساج میں تمہارے یہ پیارے پیارے محلات یہ گھر یہ بھی خول یہ رشتے ہیں وہ مال و دولت جسے اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون دونوں کو اکٹھا کر دیا سوجن لیناس اور وہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیون بوتان نے وحم و گمان لا جاتا یہ وہم و گمان کے بت نظریاتی بت جنہیں تم اپنا سمجھتے ہو وہ تمہارے نہیں تمہیں اپنے ہی چھوڑ کے آتا ارتھی کو اگنی کون دکھاتا ہے بڑا بیٹا قبر میں کون اتارتا ہے بڑا بیٹا مٹی کون دیتا ہے بیٹا بڑا فخر کرتا ہے آدمی یہ مٹی نصیب ہو گئی ہے جی کو اپنی اولاد کی لال مٹی دیتی ہے یہ خول کتنی طاقتور ہیں جب تک بندہ اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرے ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنے طاقتور ہیں گاڑی پھنس گئی ہے کیچڑ کے اندر انجن بند کر دیں گاڑی کھڑی کرتے آپ کیا پتہ کہ کی؟ اس کے پھسنے کی وہ طاقت کتنی کتنی بری طرح پھنسی وہ تو پتہ تب چلے گا جب آپ اس کو نکالنے کی کوشش کریں ویل گھوم رہے ہیں گاڑی نکلنے لے. فور بائی فور بھی استعمال کر کے دیکھ لیا گاڑی نکلنے لیا اور دھنستی جاتی آپ کو اندازہ ہو گیا تو بہت بری پھنسی جو ان خالوں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اسی کو پتا چلتا ہے کہ ان کے اندر کتنی کتنی طاقتور فول ہیں ان کو توڑنے کے لیے کتنا ایمان بنانے کی ضرورت ان کو توڑنے کے لیے ایمان سے آگے بڑھ کے احسان کی ضرورت پڑتی مرزا یاس چنگیزی کا شیر ہے کہ بلند ہو تو کھلے تجھ پہ زور پستی کا تمہیں کیا پتہ اس مٹی کے اندر کتنی کر ذرا اوپر جانے کی کوشش کر مکان کی چھا سے آدمی چھلانگ لگا کر اوپر جانے کی کوشش کرے کدھر آتا ہے زمین پھینک لیتی ہے پتہ چل گیا تمہیں کہ کتنے نہیں نکل سکتا بلند ہو تو کھلے زور پستی کا جب تک تم اس سے چمٹے ہوئے تمہیں کیا پتہ یہ کتنی طاقتور پتا ان سے کرو کہ ڈگائے ہیں قدم بڑے بڑوں کے کیا کیا جنہوں نے نکلنے کی کوشش کی اور زمین نے ان کو بچھاڑا تھا فرمایا وسلو آلین لذی آتے ہی نہ ہو آئے آتے کو ذرا وہ کہانی بتاؤ وہ واقعہ سناؤ ہمارے اس بندے کا جس کو ہم نے اپنی آئے تھے دی فن سالہ وہ ان احکامات سے باہر نکل گیا ہم نے تو اس لیے دی کہ وہ ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے ان بھول بلائیوں سے نکل کے جنت میں آ جائے اللہ نے جب جنت پیدا کی تو فرمایا جبرائیل رائل ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کیا چیز بنائی جناب جبرائیل گئے اور پلٹ گئے تو فرمایا پروردگار ساری دنیا تو جنت میں جائے گی کیا چیز بنی اللہ تعالی نے شکتیں اور محنتیں اور روزے اور نمازیں کھڑی کر دی. فرمایا ذرا آپ جا کے دیکھو فرمایا اللہ اب کون جائے گا جہنم پیدا کیے فرمایا گا چکر لگا دو برائی دیکھو تو صحیح کیا بنایا دیکھ کے دیکھا فرمایا اللہ تیری قسم اس میں کون جائے گا کیا کیا مسئلہ ہے اللہ نے فرمایا اچھا اس کا بھی بندوبست کیا دیکھتے نور جاں کھڑی کر دی لتا منگیشکر کھڑی کر دی اطالعہ نے آج بار بٹھا دیا تبلے سمیت دنیا جاتی ہے کہ نہیں جاتی کھڑکیاں توڑ کے کر ٹکٹ سفارشیں کروا شہوات فرمایا آپ ذرا جا کے دیکھو فرمایا اللہ مجھے خدشہ یہ سارے بہین چلے گئے فرمایا افتار اور بشاہوات جہنم کو شہوات سے سجا دیا گیا گھیر دیا گیا ڈیکوریٹ کر دیا گیا وہ افتل جنت بل اور جنت ان چیزوں کے ساتھ ڈیکوریٹ کی کیجیے جو طبیعت کو بڑی ناپسند کس کا دل کرتا ہے کہ وہ رات کو کھڑا ہو دو کلو اریسا اندر ڈالا ہوا ہو ماشاء اور پھر کھڑا ہونا پڑے آدمی کو کس کا دل کرتا لمبا ڈرامہ دیتا ہوں کچھ روزہ رکھ لیا نا بہت ہو گیا کوئی ایسا مولوی ڈھونڈو پندرہ منٹ میں فارغ کر دے وہ جنت بل جس سے نفس راحت کرتا ہے جبر کر کے سے جنت میں لے جانا پڑے گا یہ سیدھا نہیں ہے اندر جگہ نہیں ہے چھوٹی مسجد میں چلے جائیں اس میں ہوتا یہ کہ جب آپ نیچے سے اوپر کی طرف سفر کریں تو بڑی تکلیف ہوتی زور لگانا پڑتا ایک پتھر کو بلندی پر لے جانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گا سنبھل سنبھل کے قدم رکھنے پڑے اوپر سے نیچے آنے کے لیے آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پستی کا اپنا زور اتنا ہے کہ وہ پتھر کو بھی پھینچ لے گا آپ کو بھی اوپر جا کے چھوڑ دیجیے آپ اب بندے کی ضرورت نہیں اب خود نیچے آئے برا بننے کے لیے کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں شہوات خود برا بنا لیتی ہیں آپ ان کے اندر اتنی طاقت تھی. جس دن آپ اچھا بننے کی صحیح توڑ دیں گے اس دن برے ہو جائیں گے اسی لیے کہا گیا گر گئے ہو تو فکر مت کر اٹھو ٹرائی ٹرائی اگین توبا کا دروازہ کرو تو تمہارے والد کو گرے تھے نا. اٹھے کپڑے جھاڑو چلو جب تک آپ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں پانی کے اوپر رہیں گے اوپر رہنے کے لیے محنت کرنے کی ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے نیچے جانے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہاتھ پاؤں مارنے چھوڑ دیں نیچے چلے جائیں گے آپ میں وہ زور ہے ان خولوں کو توڑنے کے لیے یہ ہماری دھوک پیاس یہ بھی ایک خول ہے اللہ نے یہ توڑوایا اتنے سے اتنے بجے تک ہم نے توڑ دیا اب پیاس لگی ہوئی ہے نہیں پانی پیڑا توڑ دیا میں نے پیاس کا خال لیکن فار دا بھی لا جو کر لے فلسان جتنی وسط ہوتی ہے پروردگار پرورزگار ہی امتحان ڈال دی. زیادہ نہیں ڈال دی. یہ سارے فول اور ان میں محبت اس لیے رکھی گئی تو جب تُو اس تول سے باہر نکلے اس کی محبت کی گرفت سے باہر نکلے اس کے محبت کے رینج سے باہر نکلے تو تجھے اجر ملے اور جو چیز جتنی زیادہ تمہیں عزیز ہوگی اور تم اس کے خود کو اللہ کی راہ میں سیکریفائی کرو گے تو اجر ملے فرمایا جب تک تمہیں کسی چیز سے محبت نہ ہو اس کے عطا کرنے کا ثواب کوئی نہیں ہے یہ محبت اللہ نے اس لیے ڈالی ہمارے اوپر احسان کیا آپ دیکھتے ہیں جب سرکار کی موڑ لگ جاتی ہے پیسے پہ بڑی قیمت ہو جاتی ہے ویسے تو وہی چاندی ہے کوئی قیمت نہیں ہے چھوٹا سا چاندی کا دیر اوپر پچاس پچاس درم کا ہوا تھا ہم نے اس لیے رکھا کہ اگر تو قربانی دے تو تمہیں کچھ ملے بھی تو صحیح نا ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چوری رکھی وتا خز اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے خلیل بنا لی محبت تھی تو بنایا وہ بالا ہما آف شاہ یا باپ کے ساتھ باغنے دوڑنے لگا پیار ہو گیا اللہ نے فرمایا ابراہیم پیار ہو گیا تو پیار کا امتحان بھی ہوگا پیار نہیں ہے تو امتحان کوئی نہیں ہے رسول اگر یہ تمہیں یہ نہیں فرمایا کہ محبوب ہیں محبوب تو ہے نا خود کہہ رہا کہ میں نے محبوب بنائے جو یہ خود مزین کیے ہیں دل میں ڈیکوریٹ کیے خون کی محبت رکھی ہے اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے بھائیوں کے ساتھ ہوتی ہے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب نہ ہوں فرمایا اگر ہم سے زیادہ پیارے یہ نہیں فرمایا کہ پیارے نہیں پیارے ہیں تبھی تو, تو دھکے کھا رہے ہیں ان کو روٹی کا نوالا دینے کے لیے حا کو من اللہ ہے اگر اللہ رسول سے زیادہ پیارے ہو گئے ہیں تو پھر فتنہ بن گیا باقی ساری دنیا مانگے آپ پیچھے کر لیں ہاتھ لیکن جب رب مانگے انہیں کہا کہ دل ہو کے جان سن سے کیوں کر عزیز رکھی دل ہے سو چیز تیری جہاں ہے سو مال تیرا سرفا کیا جا سکتا ہاں اللہ سے بڑھ کر اور رسول سے بڑھ کر محبوب نہیں اپنی جان فرمایا والا یار بہبو بے ان مسلمانوں کبھی <تصفيق> بھی اپنی فکر نبی سے بڑھ کر نہ کرنا تمہیں نبی کی جان کی فکر ہونی چاہیے دس صحابہ نے صرف ناطے پر کے جنت حاصل نہیں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں غزواؤد میں یا تھوڑا سا پیر کرائس کا آیا سامنے کھڑے ہو گئے سامنے اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ تیر جو بھی آئے وہ مجھے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جان کے دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول میرے پیٹ ہو جائے گی تیر آ رہے ہیں ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تیر تھی پلتا کہ اس حالت میں بھی منہ حضور کی طرف کر کے کھڑے ہو گئے پھر اللہ کے رسول میری تیٹ آپ کی طرف توڑ ولا یر ربو بیان کو صحیح اللہ سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی عزیز نہ کوئی رشتہ نہ ابو اب وہ عبید الجراہ ضلع کالانہ نے اپنے والد کو قتل کیا ہے یہ وہ دور تھا میں قبائلی اصلیت جو تھی وہ بڑے عروج پر. قبائل کے اندر جو اصلیت ہوتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کا حق پارا یا باطل پارا اس کی زیادتی ہے یا نہیں ہے ہے ہمارے قبیلے کا لازا ہم نے اس کی طرف سے لڑنا ہے اس دور اشرم و میں سے ایسے نہیں ہو گئے سرٹیفکیٹ ملا ہے تو قیمت دی ہے اللہ نے ریبڑیوں کی طرح نہیں بانٹے ہیں جنت کے سرٹیفکیٹ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب زیادہ مال نہیں بکتا تو سال کے آخر میں پھر کلیئرنگ سیل ہوتی ہے پھر پتہ نہیں اللہ نے اب جنت کی کلیئرنگ سیل لگا دیا جانے والا کوئی نہیں کہا چلو اب, اب تو میچ ہی چلے گا یا خربوزے بکتے رہتے ہیں جب سیزن ہوتا ہے تو اب تو پتا نہیں بولتا ہے کہ کیوں نہیں ہے جب گرمیوں میں ہم بھی گئے نہیں بکتے رہتے ہیں جب کھیتوں میں لگتے ہیں پھر جب آخری دن آ جاتے ہیں تو پھر اجاڑا ہوتا ہے آپ موبائل بھی چھوڑو خود بھی ڈکرے وکرے کھاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جنت کا اجاڑا کر دیا اب جس نے لیا اس نے قیمت دے کے لیے ڈسکاؤنٹ نہیں دی اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو نبی کے چچا بھی ہیں نبی کے دور فریق بھائی بھی ہیں نبی کے ہم عمر دوست بھی ہیں لیکن نہیں تو گیارہ ٹکڑے کروا کے گئے یہ خون ان کی ٹینس کتنی ہے ان کی کشش کتنی ہے جب تک نکلنے کی ٹرائی نہیں کرو گے تب تک تمہیں پتا نہیں چل اب اس سے نکلنا یہ ضروری ہے ایسا نہیں کہ مرضی ہے تو نکلو نہیں تو انہی میں رہ کے جان دے دو لن تال الر رہا تھا تم کے تم تب تک نیکی کی اصل کو نہیں پا سکتے نیکی کا جوہر نہیں پا سکتے جب تک وہ نہ خرچو جس سے تمہیں پیار ہوا یہ ساری چیزیں کہاں خوبی ہوئی ہیں دل میں اللہ کو میں نے پہلے ویل کیا تھا کہ اللہ کو آپ کا دل چاہیے تو جو جگہ اللہ کی خالی تو وہ کروانی ہے نا اگر وہاں سارا کچھ اندر ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے آپ نے سامان دوسرے فلیٹ سے نکال رہے ہیں تو کیا فائدہ حضرت ہوا کیا کہتے ہیں کہ باروں پھیر نہ باری بو کر تھٹ اندر دا کوڑا باہر اندروں سے کچرا نکالو وہ رب والا فلیٹ خالی کرو جس سے تمہیں محبت ہوگی وہ تمہارے دل میں ہوگی ماں جا اللہ علیہ راج من کلبئی فی میں پی جاؤ اللہ نے کسی انسان کے تین میں دو دل نہیں رکھے کہ چلو ایک میں دنیا بھی رکھ دے ایک میں اللہ بھی رہ لے شیرنگ میں اللہ رہتا نہیں ہے دل ایک ہی ہے جس دن آپ شیرنگ میں لاتے ہیں وہ اسی دن آپ کے ہاتھ میں چابی دے دیتا ہے یہ لوگ میں جا رہا ہوں فرمایا میں شریکوں میں سب سے غیرت مند خرید اگر تم ننانوے پرسینٹ مجھے دو گے ایک فیصد کسی فی کو دے دو گے میں وہ ننانوے بھی اسی کو دے کے الگ ہو جاؤں میں پارٹنر میں رہتا ہی نہیں میں شیئرنگ میں رہتا ہی نہیں اور بادشاہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے اس لیے کہتا نا کہ وہ جو بکاری ہوتا ہے وہ اپنا کشکول ہمیشہ خالی رکھتا صبح سے اگر لے کر دوپہر تک اس دس ہزار بھی ہو گئے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے وہ جیبوں وغیرہ میں چلے جائیں گے کشکول خالی ہوگا تو آپ بڑھا ہوا کشکول دے کے تو آپ سے کہ مجھے بھی تھوڑے سے دے دو کرایہ کوئی نہیں ہے کشتی کا میرے پاس وکاری ہمیشہ کشکول خالی رکھتا ہے فرمایا اسی طرح دل کو خالی رکھا کرو تاکہ اپنی رکھنا محال بنے ہوئے نا پندرہ پندرہ سال ہو گئے کوئی نہیں گیا اندر مالی بھی لگا ہوا ہے اندر وہ کک بھی بیٹھا ہوا تنخواہ لے رہا ہے اندر وہ جیگر اسٹاف بھی پندرہ بیس پچیس تیس سو آدمی بیٹھا ہوا ہے پندرہ سال ہو گئے کوئی نہیں گیا لیکن ان کو تنخواہ مل رہی ہے کوئی پتہ نہیں ان صاف کا موڈ ہو جائے تو گاڑی دبائیں تو آج وہ فل تیاری میں ہر چیز ہی تیار ہے کہ اگر اب جائیں تو ہر چیز تیار ملے بادشاہ کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس کو تیار رکھا کرو کب اللہ تعالیٰ نظر کرم کر دوا فرمایا تم نیکی کے مزے کو پائی نہیں سکتے جب تک وہ نہ خرچو وہ نہ نکالو جس سے تمہیں تیار ہے وہ مات ان سے مل سعیل اللہ تم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے تمہیں اس چیز سے کتنا پیار تھا یہ اللہ کو معلوم کوئی غریب آدمی سیلاب کے زمانے میں وہ جوٹوں کا ایک پرانا سا جوڑا دے دیتا ہے جو امیر آدمی ہے وہ تو سمجھے گا یار اس سے تو بہتر میں باہر کچرے میں تھنک دیتا ہوں پتہ نہیں لوگ کچرا کیوں دے دیتے ہیں یہ جملے عام طور پر سننے میں آتے رہتے ہیں جس نے دیا کیا پتہ آپ کو کہ اس کے نزدیک اس کی کیا قیمت اور اسے یہ جوڑا کتنا عزیز تھا فائن اللہ بھئی علیم اللہ کو معلوم ہے وہ نیار پر آنا نہیں دیکھتا وہ دیکھتا پیار تھا کہ نہیں لہذا جب تک وہ نہ کر جو تمہارے اوپر خول بنا ہوا ہے اس کو توڑو یہ توڑنے کی ذمہ داری تمہاری مہینہ رمضان جو ہے یہ ان خولوں کو توڑنے کی رہرسل آخری عشرہ احتکاف چھوڑ کے گھر والوں کو بھی چھوڑ کے آ کے بیٹھ یہ دیر ہے اللہ تعالی ہمیں ان ہالوں سے نکالنا چاہتا ہے وہ ہمیں ریفریشل کورسز کرواتا ہے بدنام ہے کہ چنتے ہوئے جب آدمی کسی آفس میں جاتا ہے وہاں وہ پینسل رکھنے والا جو ہے وہ ہولڈر بھی رکھا ہوتا ہے فلاں چیز بھی ہے فلاں چیز بھی ہے کرسی بھی ہے ٹیبل بھی ہے الماری بھی ہے ریسک بھی ہے فائلیں بھی ہیں سارا کچھ ہے سجا سجایا اسے ملا ہے لیکن یہ اس کا نہیں ہے اس نے ٹیک اوور کیا ہے اور جس دن اس نے جانا ہے اس دن گن کے چیزیں حساب ہوگا کہ صاحب یہ یہ, یہ آپ کو دی تھی یہ, یہ, یہ خرچ ہو گئی اور یہ چیزیں آپ دیجیے پوری کریں کیا میں کو حساب تمہاری ہے تو حساب اسم کیستا ہے اسار کہتا ہے کلو میری میری کرنا ہے ہمیں کفر بھی ڈیری کرنا ہے میری نہیں ہے للہ ہے ماپ کماوا لب اللہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین اور اس کچھ میں میں بھی شامل ہوں آپ بھی شامل الا لے کیوں کہتے ہو میری ہے رب کہتے ہو میری ہے تم کہتے ہو میری ہے بتاؤ کس کی رب کی چیز کا دعویٰ کرتے ہو کفر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تمہارے پاس ہے تو امانت ہے اینڈ یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ ایک ایک حساب دیا جائے گا تیری عمر بھی نہیں یہ جوانی بھی تیری نہیں پوچھا جائے گا پی ماں اپناؤ یہ کس میں فنا کر کے آئے ہو وہ جوانی کی طاقت وہ جوہر کہاں خرچہ یا میکدے سے میری جوانی وہ تاکہ نہ وہ کہاں چھوڑی مسجد میں گزاری ہے میکدے میں گزاری ہے. سجن مدعا لیے ہوں گے جب کیس عدالت میں پوٹا پوتا تو وہ پولیس اپنے وہ مال خانے سے وہ بندوق بھی جسے قتل ہوا جی اکثر و بیشتر خود بھی اپنی طرف سے ڈالتے ہیں وہ اور وہ خال بھی اور وہ مقتول کے خون آلود کپڑے بھی اور فلاں چیزیں جی بھی وہ بوری میں ہوتے ہیں یہ جی ذرا آتے ہیں نکال کر یہ جوانی وانی لے کے کھڑے ہوں گے فرشتے وہاں پر کہاں سے انہوں نے کلیکٹ کی کون سے سین میں گرائی تھی مدعا سارا وہاں موجود تین اپنا کہاں کو فنا کر کے آئے ہو, کہاں اس کو گزارا ہے مال کہاں سے کمایا کہاں لگایا ہے حساب تو اسی چیز کا آدمی دیتا ہے نا جو کسی کی ہوتی کانو میری میری کرنا ہے ایم اے کفر بھی میری چڑھنا ہے دو گزا کفن تڑنا ہے اس سے پایا پایا نہ پایا اس کی گارنٹی کوئی نہیں تیمانڈ نہیں کر سک کسی کی جی مرضی ہے ڈال دے تو ڈال جنگا کہ موت بار حق ہے کفن میں شک ہے موت میں کوئی شک نہیں کفن ملے گا نہیں ملے گا کسی کو پتہ نہیں یاد پتہ ہے جا سکتا پتن مچھلی تو یہ کیا ہے یہ کیا فریب ہے میرا نہیں لہذا اللہ نے کیا فرمایا ممال اللہ اللہ زی آتا ہوں اپنے غلاموں کو اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا یہ نہیں تمہارا مال ہوں میں اگر تمہارا غلام تمہارے ساتھ مکاطبت کرے کہ صاحب میں آپ مجھے اگر آزاد کر دیں تو میں آپ کو دس ہزار روپیہ دے دوں میں آپ کو اتنے تولے سونا دے دوں تو فوراً مکاطبت کرو ایگریمنٹ کرو آتوں مال اللہ اور اللہ کے مال میں سے تم بھی کچھ ڈالو یار یہ دس ہزار میں کہا تھا نا یہ تین ہزار میری طرف سے رکھ لو باقی سات ہزار کہیں سے ان کا لیکن الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں ہانسی کھول دینے والے ہیں وہ آتو ہومال اللہ اللہ کے مال میں تم تو دو تمہارا نہیں انفکوں اما رضق جو ہم نے دیا اس میں سے دو آپ کے پاس سوال ہی آتا ہے آپ کسی کے پاس بھیج دیتے ہیں اس کو آپ نے پیسے دو یار وہ جو آپ نے دو ہزار میرا دینا تھا جو میرا دو ہزار آپ کے پاس اس میں سے پانچ سو ان کو دے دیں آپ فوراً دے دیں دو جلکا ہو گیا آپ نے اپنا نہیں دیا فرمایا میں نے دیا تو دو نہیں دیا تو نہ دو میں نے ادک نہ جو پرووائڈ کیا اس میں سے دو تو یہ فون یہ امتحان بندہ کس کشم کش سے گزرتا ہے انہیں ہوا لمبے صدور بڑا اٹینٹو ہوتا ہے اس وقت پروگار جب ایمان اور یقین کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے دولت کی محبت کھینچتی ہے ادھر سے وہ آتا ہے اور بندہ اپنے اندر کچھ کر رہا ہوتا ہے پہلی جنگ ہوتی ہے بندے کے سینے میں ہوتی ہے جہاں دیگر, شد جہاں دیگر چھو جہاں دیگر چھ بندہ بدلتا ہے تو جہان بدلتا ہے بندے نہ بدلیں ہم یہی یہ کرتے نا سر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نہ بدلوں سارا سماج بدل جائے ہر بندہ اس وقت یہی ٹارگیٹ لیجیے دنیا میں یہ ہو رہا جی دنیا میں یہ ہو رہا جی پاکستان میں یہ ہو رہا جی فلاں ہو گیا جی لوگوں کے اندر محبت نہیں رہی جی وہ رشتے ناطے کو نہیں رہی جی. ساری دنیا سدھر جائے باقی مجھے کوئی نہیں چھوڑے تو ایسا تو نہیں ہے اللہ تعالی دیکھ رہا ہو بندہ کس امتحان سے گزرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی مہمان آیا باہر دین سیکھنے کے لیے حضور کے یہاں مہمان خانہ تو تھا نہیں آپ نے فرمایا کہ کون اللہ رسول کے مہمان کو اپنے گھر لے جائے ایک ساتھ لے گئے بہت بڑی تھا لے گئے گھر گئے پتا چلا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے بچوں کا کھانا پڑاؤ فرمایا اس طرح کرو بچوں کو کھلا دولا دیا کھانا کھانے بیٹھے دونوں اب کھانا ایک آدمی کا دونوں بیٹھ گئے یہ بھی بہت ضروری ہے مہمان کو اکیلا دینا بھی ساتھ مزبان کا بیٹھنا بھی ایٹیکٹ بیٹھ کے اندر بیٹھ گئے دیا ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجا دے آپ منہ چلا رہے ہیں اندھیرے میں مہمان سمجھ رہے یہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ بھوکے مہمان کے پیٹ بھر گیا صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کے نماز پڑھی نماز سے پلٹ کے آپ نے فرمایا اللہ کا تمہارا اس کے مہمان کے ساتھ سلوک بڑا پسند ہے خبر دے دیا نبی رات کو یہ ہوا ہے وماک ان کے کون فاً اللہ بِهِ علیم چیز تمہارے نزدیک کیا ہے نیت رکھتی ہے وہ واقف لہذا اس نے استاجر اپنے پاس رکھا یہ خول ما خو الم یہ خول اللہ نے ہمارے اوپر ان کہا اللہ نے مرغی کا بچہ انڈے کے اندر پیدا کیا خول چڑھا دیا اس کے اوپر. اس خول سے نکلنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کر دی ذرائع انڈے کے اندر رکھ دی ان ذرائع کو یوز کرو ہال توڑ دو دی. انڈے کا جو چوڑا حصہ ہوتا ہے ایک لمبوترا ہوتا ہے ایک ذرا چوڑا ہوتا ہے اس چوڑے حصے کے اندر ایک خلا جب آپ انڈا ابالتے تو توڑتے ہیں تو وہاں سے ٹھگ سے ٹوٹ جاتا ہے وہاں خلا ہوتا ہے وہاں خلا نہیں ہوتا وہاں ہوا ہوتی ہے آکسیجن ہوتی ہے وہاں اور مرغی ہمیشہ چونچ مار کے اس موٹے حصے کو اوپر کرتی رہتی ہے دیکھیں وہ کتنی ڈاکٹر میڈیکل آپ آب کو ابھی بنا جو پچاس سالوں میں میڈیکل شروع ہوا ہے وہ شروع سے ڈاکٹر ہے مرغی وہ اوپر منہ کر کے رکھتی ہے تاکہ بچے کا منہ اوپر کی طرف بنتا ہے تو اس حصے میں منہ بنے جس بچے کا ایسا ہوتا ہے نا کوئی مرغی جیسے بللی ہوتی خواتین میں بھی ہوتی ہے جیسے مرغیوں میں بھی بللی ہوتی خیال نہ رکھے تو اگر بچے کا منہ لمبوترے حصے کی طرف بن جائے تو بچہ مر جاتا ہے اس لیے کہ وہاں آکسیجن کوئی ہی نہیں چوڑے حصے میں آکسیجن کا بلبلا ہوتا ہے وہ بلبلا اس لیے ہے کہ اس بلبلے کو یوز کر کے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے چوزہ انڈے کے شل کو توڑ دے شل توڑے گا تو باہر ایک سمندر ہے آکسیجن نہیں توڑے گا تو گھٹ کے مر جائے یہ جو کشمیر کے اندر جا کے شیل توڑتے ہیں اور چینیا کے اندر توڑتے ہیں اور بوسنیا کے اندر توڑتے ہیں اور دنیا میں گھوم گھوم کے یہ کیا کر رہے ہیں وہ اس شیل کو توڑ رہے ہیں یہ ٹوٹے گا تو زندگی کا ایک بہرے دو رہا ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں ہے اس جگہ وہ لمٹ لگی ہوئی ہے ساٹھ سال پچاس سال چالیس سال وہ زندگی جسے ساگر صدیقی نے کہا کہ عدم کے مسافروں ہوشیار زندگی راہ میں کھڑی ہوگی تم سے یہ ساتھ سال واری نہیں پوری ہوئی یہ اسی سے بھاگ کے آ رہے ہو کہ اے فرشتوں نہ چھڑو نہ چیڑو ہم جہاں کے ستائے ہوئے آگے زندگی کا سمندر ہے وہاں کیا ہوگا اگر اس بلبلے کو یوز کر کے وہ شیل کو توڑ دے خول کو توڑ دے تو زندگی مل جائے گی ورنہ گھٹ کے مار جائے اس اللہ کا کچھ ٹور نہیں اللہ نے بلبلا پیدا کر دیا اچھا اب اسے بچے کو بچہ کیا کرتا ہے آکسیجن کو یوز کر کے بچہ اندر سے بولتا ہے اما بی کو پتا چل جاتا کہ صاحبزادے تیار ہو گئے وہ خود بھی فال کو توڑتی ہے ولہ زینا جہاد پینا لانا دی انہ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں ان قولوں کو توڑنے کی ہم ہاتھ پکڑ کے تڑوا دیتے کوئی محنت کرنے والا ہو اللہ مدد کرتا ہے اللہ دلوں پر ہاتھ رکھتا ہے صابت قدم رکھتا ہے یہ فرق اللہ اللہ دین عام ان بل قول صابت فی الحال حیات دنیا بلاس ہے لیکن کو ہمت تو کرے یوسف علیہ السلام نے ہمت کی دورے وہ اغلّہ کا وہ تو دروازے بند کر کے آئی تھی پتہ یوسف کو بھی تھا کہ دروازہ بند لیکن دروازے تک جانا تو یوسف کا کام تھا نا دروازہ نہیں کھلتا یوسف کا ٹوٹ وستا بلباب یوسف نے دور لگائی ہے دروازے تک بات ریس کو کہتے آپ کو پتا وس با دروازے تک دوڑ لگی ہے آگے یوسف ہے پیچھے تو ہے ہاتھ ڈالا کمیز پر کمیز پھٹ گئی وہ چھوٹا سا چرخا نبی کے لیے بہت بڑی دلیل بن گیا دیکھ کے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو یوز کرنے لگتا ہے تو انتہائی معمولی چیز کو غیر معمولی بنا دیتا ہے مکری کا جالہ کتنا کمزور ہو لیکن وہی کمزور جالہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کی جان بچانے کی ایک دلیل بن گیا انہوں نے دیکھا جالہ لگا ہوگا اس میں کون بندہ گھسا ہوا بھائی اس طرح جالہ بھی اسی طرح ہے یہاں تو مکری نے جالہ کھانا مکری کا جالہ دلیل بن گیا یوسف کی کمیز کا پھتنا دلیل بن گیا دوڑا ہمت کی ہے بندہ دوڑے سے ہی ولدین جاہدو تینا جب باپ بچے کو بلاتا جب بچہ تازہ تازہ چلنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ سامنے بیٹھ کے اسے تھوڑا سا کھڑا کر کے پھر اپنی طرف پیار سے بلاتے ہیں بچہ دو قدم چلتا ہے اگر تو وہ ڈرتا رہے تو پھر نہیں ہوگا ماں باپ کو پتا ہے کہ اتنا یہ چل سکتا ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کی رینج میں اسے کھڑا کرتا ہے اگر گرنے لگے تو ہم تھام لیں گے فرمایا تم چلنے کی کوشش تو کرو نا گرنے لگے تو ہم فارم لیں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے ان نلہ معلومتقین جب کوئی بندہ کرائسس میں گر جاتا ہے ہوتا نہیں پھنس جاتا تو فرشتوں کے اندر بھی افراد فریق کا عالم ہوتا ان کی بڑی لگتی ہے نیک ایک آدمی سے فرشتوں کی وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر ان کی فراق جس طرح پرندے جہاں آپ دانے پھینکتے ہیں نا آپ دیکھتے ہیں کبوتر صبح صبح اڑ کے کہاں جاتے ہیں جہاں کوئی ان کو دانے ڈالتا ہے جہاں دانے ملتے ہے حرم کے اندر آپ دیکھتے ہیں کبوتروں کا کیا فرشتوں کو جہاں سے دانہ ملتا ہے, وہاں ان کے غول کے غول غلطے حفت ہومل ملاقہ اور ان کو اوپر سے دام لے وہ کہتے ہیں اللہ تیرا فلاں بندہ مصیبت میں پھنس کیا بڑے کرائسس میں اللہ تو دیکھا ہو. اللہ مدد کرتا ہے اور وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں اسباب کو کیلکولیٹ کر کے آپ حساب نہیں لگاتے منحصر کیا پھر لہذا اگر اس ہال کو توڑنے کی کوشش کرے آدمی تو اللہ ہمت بھی دے, دے دے یہ تو بارہ گھنٹے کا روزہ ہے سردی کا روزہ ہے اٹھارہ گھنٹے کا روزہ نہیں رہا اور گرمی لوگ مزدوری بھی کرتے رہتے کون سہارا دیتا اور لطف کی بات ہے کہ جس دن آپ روزہ رکھنے اس دن فجر کی نماز کے بعد ہی پیاس شروع ہو جاتا کبھی تو یہ اصول ہے نا کہ جس چیز کی پابندی لگا گے یہ اسی طرف دوڑے یا نا سینا نہیں ہے اس کو پیاس لگے تو جب آپ کوشش کریں گے فال کو توڑنے آپ اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہماری کوئی بخت نہیں ہماری کوئی ہمت نہیں ہے اللہ ولا قوت اللہ بلّا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے دعائیں اللہ تلحسنات اللہ اے اللہ ہم نیکیاں کرتے نہیں ہیں تو کراتا ہے ولہ یو یہ آتے اللہ انتا اور ہم گناہوں سے بچتے نہیں ہیں تو بچاتا ولا اولا ولا قوت اللہ بے ہمیں تو نہ نیکی کرنے کی کوئی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی کوئی طاقت تیرا احسان ہے. دیتا ہے اتنا بوجھ نہیں ڈالتا اصل امتحان یہ ہے کہ آدمی ان فولوں سے نکلے تو بول اللہ ہے جمیہ نہیں مومنو مل کر اللہ کی طرف پلٹو اللہ کی طرف آؤ کی طرف چلو گے تو راہ کے کانٹے ہٹات آ جائے اگر آدمی سوچے ایک دم رکنے یمانی کے اوپر والی سائیڈ پہ ایک آیت لکھی ہوئی ہے بیت اللہ کے گلاب و نش ہو جو کوئی گناہ کر بیٹھے یا جا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تم میں یسر پھر اللہ آخر اللہ سے معافی مانگ لو یا غفور اور رحیمات وہ اللہ کو معاف کرنے والا رن کرنے والا بڑا آسان فارمولہ جب آپ بچے کو یہ کہہ دو کہ بیٹا سچ سچ بتاؤ کہ یہ چیز کس نے توڑی ہے ماروں گا نہیں میں تم اگر سچ بتا دو گے چاہے کتنی بھی قیمتی کی ماروں گا نہیں بس سچ بتا دو آپ کو پتا ہو کہ بچے نے توڑی اور بچہ پھر بھی کہے نہیں نہیں نہیں تو بھائی جان نے توڑی کتنا غصہ آپ اپنے اسٹاف میں سے کسی کا محاسبہ کرنا اور اس سے کہیں آپ کیونکہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیں گے ہم لیکن آپ یہ کہ آپ ایڈمٹ تو کریں یہ آپ نے کہ اور وہ پھر بھی کہے کہ نہیں اور سوائے سارے اس کے خلاف تو غصہ پہلے سے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھتا رب یہ کہے کہ نہیں مارتا ہوں. میں نہیں مارتا ہوں. کوئی سزا نہیں دوں گا سب سے چھپالوں میں اس کمرے سے باہر بات نہیں نکلے جس زمین پہ کیا اس کو بھی بھلا دوں گا جس فرشتے نے لکھا اس کی میموری سے بھی صاف کر دوں قیامت کے دن بھی کسی کو پتہ نہیں گا مگر یہ کہہ تو نا کہ میں نے کیا ہے اتنی سی بات اب اگر ہم نہیں کہتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر اللہ کا اعتبار نہیں کہ ایسا ہی کہہ رہا جوں ہم نے اقرار دیا انہیں ہم پھینٹی لگانی شروع کر دیں پھر اعتبار والی بات کوئی نہیں وہ کہہ رہا ہے پھر یہ اگر مگر لگانے کی کیا ضرورت ہے ساتھ ہی دیکھو کہ منہ کالا کیا نہیں وہ ایسا ہو گیا پھر وہ ڈیرے میں ایسا ہو گیا پھر فلاں جگہ ایسا ہو گیا پھر ویسے ہو گیا دیر سارے اگر مگر لگا کے کس کو چکر دے رہے ہو یہ خدا فردی ہے یا خود فردی ہے نا مناسب یہ اگر مگر یہ تم کس عدالت میں کھڑے ہو ہمارے باپ آدم نے کیا کہا تھا اربا نہ ہوگا المنان خصوصا نہ ہوا علم تک ترا ہوتا یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ شیطان نے کروا دیا یہ تک نہیں کہا کہ پروردگار تیری قسم کھا کے اس نے جھوٹ بولا ہے تیرے نام پر ہم دھوکہ کھا گئے وہ اس نے قسم کھائی اللہ کے نام پہلا تجربہ تھا آدم علیہ السلام ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اللہ کی قسم بھی جھوٹی ہی کھا سکتے لیکن کوئی ادھر پیش نہیں تھی سیدھی بات رکھی اللہ ظلم ہو جو گیا ہے سلام نہیں, نہیں کرے گا تو کہاں جائے پھر تو گاٹا ہی جائے اللہ نے کوئی تلوار ماری ہے کھڑے کھڑے معاف فرمایا جاؤ جا کے چارج لے لو حضرت یونس علیہ السلام. بہانے کرنے لگتے تو ڈھیر بہانے تھے آخر جگہ چھوڑی ہے تو کچھ دلال کے ساتھ چھوڑی ہے جب گرفت ہوئی ہے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے سیدھی بات کہی ہے لا الہ اللہ اللہ اللہ سبحانا کا انی کن تو منتعل یہ قید میں نے اپنے آپ کو دی ہے. میرے نف نے دیپتی مجھ سے ہوئی ہے تیری طرف سے نہیں ہو سکتی الہ ہے یہ جاتی نہیں کرتا ان اللہ لا یا اپنے مناسب اظہر رہا تو اللہ نے کیا اللہ نے کوئی مقدمہ چلایا واٹا ماؤ گواہ کو تو دنیا میں بھی ڈراپ کر دیتے ہیں دوسرے دن ایف آئی آر سے خارج کر دیا سلطانی گاہ اللہ نے مچھلی کو کہا جا اس بعد جا کے توڑ کے فوراً رہائی کا پروانہ جا دی. کس چیز کی دلیل اللہ کے سامنے اگر مگر کر کے مات رکھو بھی سی, سی بات ہو گئی خومات لیاجے دلہ کو خور اللہ کو اور دنیا کیسے کیسے لے کے آتی ہے وہاں پہ جن کا آپ تصور بھی نہیں کرتی. اور ایک دو نہیں ہر بندے کے ستر پر ہماریا پہاڑ رکھا ہوا ہوتا ہے گنا جب وہاں آتا ہے جسم رحمت کے اس میں نظر کچھ نہیں آتا رحمت ہی رحمت نظر آتی سیدھی سی بات میں یا ملسومن او یاظلم نصر ثم یستغفر اللہ یس سج یا جب اللہ کا قوریم ہوں لیکن جس نے گناہ بھی کیا وہ یا صرف خطیہ نو یار میں بھی بری ہے نا پھر اس کو دوسرے پر ڈالا کے تو پلا کا قصور ہے پلا نے کروایا ہے یہ تو جتباضی ہو گئی کمرا بہتان نا جب سیدھی بات میاں ہو گیا ہے تو سر سامنے رکھ دو اللہ غلطی ہو ہوگئی نہ وہ کہتا ہے اتنے چارجز جمع کرواؤ نہ وہ کہتا ہے اتنے ایکسٹرا جمع کرواؤ نہ اس نے گناہ بھی کوئی فیس رکھی ہوئی ہے کہ یہ کیا تو اتنے جمع کراؤ اللہ کے یہاں تو چالان جب ماں بولتے تو سارے ماں کو وہ تو پردے ڈالنے والا پردہ ڈالنے کو پسند کرتا وہ تو کہتا ہے کہ بارش نہ ہو تو سارے باہر نکل کے دعا مانگو یہ نہیں فرمایا کہ نمازی تو گاؤں میں ہی رہیں بڑے نیک بندے ہوں اور سارے بندے جو ڈنگر چلانے والے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے سارے باہر نکل کے توبہ کرو اور سارے شرابی نکل کے توبہ کرو فرمایا سارے باہر نکلو اور تم میں سے کسی کسی کی وہ سن لے نیم صاحب فرماتے ہیں ہر ویچ ہر دا سر نیارا مت کسی بھی منہیں ہر بندے کا اپنا سر ہے اپنی اپروچ ہے پتہ نہیں کس کی وہ سن لے گا تمہارا بیڑی بننے لگ جائے گی تم وہ ستار ہے سطر ڈالنے کو پسند کرتا ہے حضور کے زمانے میں کیا ہوتا تھا پانچ دس پندرہ بیس آدمی بیٹھے ہوئے انسان ہے کسی کی خارج ہو گئی کوئی بندہ مجمے سے اٹھا نہیں شرم آ گیا آپ کہا بھی نہیں ہے کہ جس کا وضو ٹوٹا ہے جا کے وضو کر کے ہے تازہ فرمایا کیا ہم سب لوگ اپنا وضو تازہ نہ کرنے سارے اٹھ کے گئے ہیں تازہ وضو کر کے آئے ہیں جس کا ٹوٹا تھا اس کا بھی پردہ رہے گا اللہ کے یہاں تو یہ طریقہ جو ہو گئے ہیں یہ طے کرنے رمضان میں معاف کروانا ہے اللہ تعالیٰ اور دیر کوئی نہیں لگتی بس تو منہ سے مانگتا ہے وہ رب کا ایک پر روزگار تیری نافرمانی کر بیٹھے مکھی کے سر کتنا کوتا مکھی کا سر مکھی کے سر کے برابر اگر تیری آنکھ میں سے پانی نکلے جسے صرف تیری آنکھ محسوس کر لے یا وہ کترا تو نہیں ہے تیری آنکھ محسوس کر لے کہ لوبریکیشن ہوئی ہے کوئی نمی آ گئی ہے. فرمایا تیرے حصے کی جہنم کی آگ کو وہ پانی بجا دے کیا مانگتا مانگ کرونا کیا یہ پھر بھی نہیں کریں گے اور معافی نہیں مانگیں گے واللہ وفور رحیم اللہ تو رحم کرنے والا بخود اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے ہم نے تو اتنے کیے ہیں کہ یاد بھی نہیں ہے دن بینی ہے بے شمار کیے لیکن حوصلہ یہ ہے اس نے کہا رحمت کی وش آپ صحیح میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے ہر چیز سے وسیع ایک آدمی سے گناہ ہو گیا آ کے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول معافی مانگے میرے لیے اللہ سے میں بہت بڑا گناہ کر دوں جاؤ اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کہنے گیا کہ اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہے فرمایا زمین سے زیادہ میں کہا کہ جی زمین نہیں زمینوں سے زیادہ بڑا فرمایا کے آسمانوں سے بھی بڑا کہنے لگا کہ اللہ کے رسول آسمانوں سے بھی بڑا ہے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے کہنے لگنے کہ جاؤ معافی مانگو جا. مجھے مت بتاؤ کیا ہوا کہ تمہارا تمہارے رب کے سیکرٹ ڈونٹ ڈسکلوز انہوں نے کبھی نہیں پوچھا کسی ایک صاحب آئے اللہ کے رسول گناہ ہو گیا مجھے پاک کریں فرمایا تمہیں ابھی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑی ہمیں جی پڑی ہو. فرمایا جا تمہارا گناہ معاف میں نہیں پوچھا کیا ہوا ڈاکہ مارا اور okay. کیا نماز پڑھی ہمارے پیچھے جاؤ دل میں پچھتاوا آ گیا تو گیا وہ تمہارا یہ حوصلہ ہے کہ ہمارے رب کی رحمت بڑی ہوتی ہے اس کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے باقی کام بھی نہیں اللہ معاف کرے ہمارے ماں باپ کو معاف کرے جو زندہ ہیں جن کے ان کو بھی جو قوت ہو گئے ان کو بھی ہمارے ساتھیوں کو ان کے بچے کا ایکسیڈینٹ ہو گیا مذہب کی نماز پڑھ تڑکڑا کرتے ہوئے گاڑی لگی قومے میں آئی پی یو میں نے جواب دے دیا لیکن اللہ کی رحمت کی امید پرودگار جو مردے میں جان ڈال دیتا ہے ہم نے مولانا اسماعیل صاحب کا واقعہ دیکھا ہے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شان جو قیامت کو نظر آنی ہے وہی وہ ہم نے دنیا میں دیکھی ہے ڈاکٹروں کے نزدیک ہی وہ ایک موزہ یہ موزے ہوتے ہیں روزگار ان کو ان کا بچہ لوٹا دے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک پھر ان میں آ کے بیٹھے ان کے ساتھ افطاری کرے اس سے کوئی چیز بالا نہیں جن نہ والا فن لے کے ان کا نہیں ہم میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے اس کی پروزگار سن لے اور بچے پر رحم کرے زندگی عطا فرمائے اور ماں باپ کو صبر دے وہ آخر و داوانے